أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم ہمارا سبق الحمد سورہ انفال کی آیت نمبر دو میں جاری ہے کل کے سبق میں ہم نے آیت نمبر دو تین اور چار کا ترجمہ پڑا تھا آج کے سبق میں انشاء اللہ ہم ان آیات کی تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں گے اللہ جل جلالہ نے ان آیات میں مسلمانوں کی صفات بیان کی ہے آج جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس آیت میں اللہ جل جلال مسلمانوں کی ایک صفت یعنی خوف خدا کا تذکرہ فرما رہے ہیں اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ مسلمانوں کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے کہ جب قرآن کریم ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تیسری صفت اللہ جل جلالہ نے اس آیت میں یہ بیان کی ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ پر توکل رکھتے ہیں صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں مثال کے طور پر اگر بیمار ہوئے ہیں تو صرف اور صرف اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ شفا دینے والا ہے فلاں ڈاکٹر یا فلاں طبیب فلاں حکیم اس کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے صرف اور صرف اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور کسی حکیم کسی طبیب یا کسی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے شفا دینا اللہ کا کام ہے دوا کا یا ڈاکٹر کا کام نہیں ہے پہلی صفت میں اللہ جل جلالہ یہ فرما رہے ہیں انمومن الدین ادا مومنین تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجیلت قلوب ان کے دل کاپ جاتے ہیں ایک اور آیت میں بھی اللہ جل جلالہ نے اسی طرح فرمایا ہے وبشرمخین اللہ <قُلُوبُهُم> وہ لوگ جن کے دل اللہ کے نام سے یاد سے کاپ جاتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دیجیے ان دونوں آیتوں سے یہ معلوم ہوا کہ سچے مسلمان اور حقیقی مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی یاد سے پ جاتے ہیں اللہ کی یاد سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں یہ ایک بات ہو گئی نا یعنی سچا مومن وہ ہے جو اللہ کا نام سن کر کاپ جاتا ہے ڈر جاتا ہے ایک اور آیت میں اللہ جل جلال یہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ بے وکر اللہ تتمعین القلوب یعنی سن لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو آرام ملتا ہے اب یہاں پر سوال پیدا ہوا سوال پیدا ہوتا ہے یا نہیں پہلے جو دو آیتیں ذکر ہوئی ہیں ان میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کا نام سن کر وہ کانپ جاتے ہیں اور اس آیت میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے اللہ بکر اللہ تطم القلوب کہ اللہ کی یاد سے وہ آرام پاتے ہیں سکون پاتے ہیں تو کانپنا اور سکون پانا ان دونوں میں تو اختلاف ہے ایک آدمی کاپ رہا ہے ڈر رہا ہے تو اس کے اندر سکون کہاں ہے بات سمجھ میں گئی سوال اچھی طرح سمجھ میں گیا ہے پہلی دو آیتوں میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے نام سے وہ کاپ جاتے ہیں سہم جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں اور اس آیت میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ کی یاد سے ان کو آرام ملتا ہے وہ مطمئن ہوتے ہیں ان کو سکون حاصل ہوتا ہے تو بھائی سکون الگ چیز ہے ڈر الگ چیز ہے کانپنا الگ چیز ہے اطمینان اور راحت الگ چیز ہے ان دونوں کو کیسے سمجھا جائے تو اس سوال کا بہت آسان جواب ہے جب انسان کسی بڑے انسان کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں دو قسم کی کیفیت تاریخ ہوتی ہے اچھی طرح توجہ ہے یہ بہت مشکل سوال ہے لیکن اس کا جواب بہت آسان ہے جب کوئی شخص کسی بڑے انسان کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں دو قسم کی حالت پیدا ہوتی ہے ایک ہیبت خوف اور دوسری حالت اطمینان راحت کتنے بڑے انسان کو میں نے دیکھا ہے مثال کے طور پر آپ ہر روز نام سنتے ہیں امیر المومنین شیخ حیبۃ اللہ اخن زادہ حفظہ اللہ تعالی اللہ ان کی حفاظت فرمائے اگر کسی دن آپ کی ان سے ملاقات ہو جائے تو آپ کے دل میں ایک ہیبت ہوگی یا نہیں شیخ حیبۃ اللہ کی ہیبت کافروں پر بھی ہے مسلمانوں پر بھی ہے لیکن کافروں پر جو ہیبت ہے وہ خطرناک ہے اور مسلمانوں کے اوپر جو ہیبت ہے وہ راحت ہے اس سے راحت اور آرام ملتی ہے مثال کے طور پر آج آپ کسی کمرے میں داخل ہوئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں شیخ حبت اللہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ تو پہلے سہم جائیں گے نا کہ اتنا بڑا انسان اتنی بڑی شخصیت جس کو پوری دنیا امریکہ اور پوری دنیا کے کفار اور منافقین تلاش کر رہے ہیں یہ میرے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو شروع میں ایک ہیبت آپ کے دل میں آتی ہے نا ایک خوف آپ کاپ سے جاتے ہیں سہم جاتے ہیں لیکن آپ کے دل میں ایک راحت اطمینان سکون اور آرام بھی پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے انسان سے آج میری ملاقات ہو گئی ہے ایسا ہے یا نہیں ہے تو اس سوال کا بہت آسان جواب ہے اللہ جل جلال کی یاد جب مسلمان کو آتی ہے تو اس کے دل میں ایک حیبت پیدا ہوتی ہے اللہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ مجھے سن رہا ہے اللہ کو سب کچھ معلوم ہے اور پھر اس کے بعد ایک اطمینانی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے کہ الحمد اللہ پر میرا ایمان ہے آج میں آپ لوگوں کو اپنا ایک واقعہ سناؤں گا انیس سو اٹھانوے کی فروری کے مہینے میں یہ واقعہ ہوا ہے آج 2021 اکیس ہے یعنی تقریباً تیئیس سال بنتے ہیں تیئس سال پہلے میں نے امیر المومنین ملا محمد عمر رحمہ اللہ کو دیکھا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہماری زندگی میں جو اسلام کا سب سے بڑا مجاہد سب سے بڑا امیر سب سے بڑا حاکم سب سے بڑا خادم جو تھا اس کو میری ان گناہ آنکھوں نے دیکھا ہے یہ میرے لیے خوشی کی بات اس وقت یہی کیفیت انسان پر تاری ہوتی ہے میں کیسے ملا عمر سے ملوں گا ملا محمد عمر سے میں کیسے ملوں گا ایک حیبت ایک خوف دل میں ہوتا ہے اور جب ان کے سامنے آپ آتے ہیں تو آپ کو عجیب سمے سوتا ہے کہ اتنے بڑے انسان کے ساتھ میری ملاقات ہو رہی ہے یہ جو پورے افغانستان کا بادشاہ ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا امیر ہے اس شخص کے سامنے آپ جب آتے ہیں تو آپ کا دل جو ہے سہم جاتا ہے کانپ جاتا ہے لیکن اس ملاقات کی لذت اس ملاقات کی مٹھاس آج بھی میرے دل میں موجود ہے آج بھی میں یاد کرتا ہوں ملا محمد عمر رحمہ اللہ کو تو مجھے رونا آتا ہے اللہ جل جلال کی یاد ایک طرف انسان کے مسلمان کے دل میں خوف پیدا کرتی ہے دوسری طرف مسلمان کے دل میں راحت بھی پیدا کرتی ہے سکون ملتا ہے انسان کو